إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلله فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من ها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان وجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر لت القدر خیر من الف شہب محترم سامعین نوجوان ساتھیوں بدرغان دین یہ ماہ رمضان کا آخری اشرا چل رہا ہے جو پورے ماہ رمضان کا سب سے اہم اشرا ہے اور سب سے اہم ایام اور خیر برکت کے دن ہیں جس میں آج کر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس آخری اشرے میں نبی علیہ سراف نے بہت سارے اعمال کو مخصوص کیا تھا اس کے بہت سارے مخصوص احکام ہیں جس کی وجہ سے اس عشرے کو اللہ تعالیٰ کیا بڑی فوقیت حاصل ہے انہیں میں سے ایک ہے نبی علیہ صراف شام تادم حیات ماہ رمضان کے آخری اشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالی راہ کہتے ہیں نبی علیہ برابر ماہ رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف کیا کرتے تھے آپ کبھی چھوڑتے نہیں تھے اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دیا جب آپ دنیا سے چلے گئے آپ تو نبی علیہ کی سنت کو آپ کی الباج متحرات نے باقی رکھا اور آج تک ماہ رمضان کے آخری اشرے کا یہ اعتقاد چلا آ رہا ہے احتکاب کی بڑی اہمیت بڑی فضیرت ہے یہ اسلام کا ایک شعار ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اب عب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ کو سفر میں جانا پڑ گیا جس کی وجہ سے آپ نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف نہ کیا تو آجلیس اگلے سال آپ نے بیس دن کا احتکاب کیا تاکہ اس کی قضا ہو جائے نبی علیہ السلام شام کرام دستور تھا وہ نسلی عبادتیں جن کی آپ بڑی پابندی کیا کرتے تھے اگر وہ چھوٹ جاتی تھی تو آپ اس کی قضا بھی کر لیا کرتے تھے سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کی کتنی اہمیت اور کتنا اس کی فضیلت ہے کہ نبی علیہ برابر دس سال تک احتکاف کیا اور ایک سال اگر آپ نے احتکاف نہ کیا تو آپ نے اس کی قضا کی حضرت حضر عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالی ہما سے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ اور امام بہت رحم اللہ نے نقل کیا کہ نبی علیہ اللہ نے شاخ رنوایا کا فضا من منفی من ابتدا جو انسان ایک دن کا اعتقاف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دنیا کی تمام اپنی مشغولیات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے تکرم اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کی خوشنودی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے جو ایک دن کا اعتقاد مسجد میں آ کے کر لیا اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تین ایسی خندقیں بنا دیتے ہیں کہ ایک خندق کی دوری سورج کے طرح ہونے اور غروب ہونے کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہوا کرتی ہے یہ تو ایک دن کے احتکاف کا یہ مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نہ ہے اس لیے ہم میں سے جو ساتھی موقع اور فرصت پا جاتے ہوں انہیں چاہیے کہ احتکاف کریں اگر پورے دس دن کا احتکاب نہیں کر سکتے تو احتکاف کے لیے کوئی ٹائم اللہ کے رسول نے بہت زیادہ فکس نہیں کیا ایک دن دو دن تین دن جو بھی انسان کو موقع مل جائے احتکاف کر کے اس عبادت کا کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں دوسری چیز جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں بڑی اہم ہے میرے بھائیوں وہ لہ القدر ہے اللہ رب العالمین نے لہ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں رکھا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے لہ القدر کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں پوری لہر القدر کے لیے مکمل ایک سورت نادل کیا جس کی ابتدائی آیات کو میں نے کی تلاوت کیا ہے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بیان کو مبارکہ کہا ہے تو میرے بھائیوں ماہ رمضان کے آخری اشرے میں اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے صحیح ہینگ کی روایت صحیح ہے ان کی بتا دی اور اللہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں ایک رات ہے جو لیلت القدر ہے اور جس کی فضیلت ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ عبادت اس کی ہے جب یہ آئے تو سورت نا گہوی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت بیان کر دیا لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ ماہ رمضان کے کس تاریخ اور کس حیا میں ہوا کرتی ہے اسی لیے نبی علیہ سرات وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشے بخشائے ہوں اس ایک رات کے تراش میں آپ نے ماہ رمضان کا چار نکلتے ہی پہلے رمضان سے احتکاف کر لیا جب آپ نے احتکاب کیا شہاد کرام کے بڑی جماعت نے آپ کے ساتھ مسجد کے اندر احتکاف کر لیا پہلا اشرا گزر گیا ابو سعید خدری رضی اللہ اب اس شہید خودی ردی الاول ثم اشرل اوسد نبی رحت راسان مکمل ایک رمضان سے لے کر کے دس رمضان تک احتکاف کیا پھر آپ نے پھر آپ نے مزید دس دن کا اور کہایا اور بیس دن کا احتکاب نے کر لیا آپ کے ساتھ مسجد میں دیکھے شہاب اکرام نے بھی بیس دن کا احتکاف کیا بیسواں رمضان تھا تقریباً کے بعد کا وقت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کہتے ہیں. نبی علیہ اپنے موتکب سے باہر تشریف لائے اور ایک روایت میں, اپنے ہی میں تھے لیکن اپنے سر مبارک کو نکال کر کے آپ جو بیتے ہی بیتے ان کو اور مسجد میں جو موجود تھے ان کو بھی بتایا میں نے اے رمضان کی پہلے اشرے کا احتاب کیا تھا اور میرا مقصد کیا تھا التمے سوہا دن لینا میں چاہتا تھا کہ ماہ رمضان میں لل القدر ہمیں نصیب ہو جائے اسی لیے میں نے پہلے عشرے کا ایک کاف کیا اور پتا چلا کہ پہلے عشرے میں نہیں ہے تو ہم نے دوسرے عشرے کا بھی ایک کر لیا میں, میں تلاش رہا تھا کہ ایک کی, کی حالت میں دنیا کی تمام مشغولیات سے کنارہ کا اختیار کر کے جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ گے تو رہے تل قدر مل جائے گی آج بیس رمضان گزر گئے لیکن اتنی ابھی ابھی ابھی امین ہمارے پاس آئے اور کہا آپ جس رات کے انتظار میں جس رات کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان کے پہلے دن سے پہلے رمضان سے آپ نے احتاق کیا اور بیس رمضان ادھر گئے ان بیس دنوں کے اندر لہر القدر نہیں ہے یہ القدر فی لہر تل کر رمضان رمضان کا جو آخری اشرا آ رہا ہے یہ رات لے القدر اس عشرے کے اندر ہے اس لیے لوگ ہم تو دس دن کا اور احتکاب کہا کر کے ہم آخری عشرے کا بھی احتکاف کر لیتے ہیں اس طرح سے پورے مہینے رمضان کا آپ نے کیا پھر آپ نے ساتھ رمایا تم میں سے بھی جو لوگ لے القدر کی تلاش میں بیس دن مسجد میں بیٹھے رہے اور لے القدر اگلے عشرے میں آخری عشرے میں تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ لوگ احتکاب سے باہر ہونے کے بجائے لہ القدر اگر حاصل کرنا چاہتے چاہتے ہیں تو اگلے عشرے کا وہ بھی احتکاف کر لیں اس طرح سے احتکاب کیا لیکن اللہ رسول نے ساتھ رمایا ہاں مجھے اتنا ضرور یاد ہے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیر القدر کی تاریخ بتا دیا تھا آج جب جب ریل امیر آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیا تھا کہ لیر قدر کے آخری شرے کی فرار آت میں ہے لیکن ان سی تو ہاں لیکن پھر اللہ تعالی نے ہمیں بھلا دیا اب مجھے یاد نہیں کو کون سی رات میں بتائی گئی تھی لیکن اتنا یاد رکھنا دو چیزیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جو خاص طور سے ہمیں کہ وہ آخری ہی عشرے میں ہے اس لیے فلتو سوها فی العشر الاواخر من رمضان اس لیے ماہ کے آخری عشرے کے اندر تم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرو ولتمسوھا اور ماہ کے آخری عشرے کی خصوصا پانچ تا راتوں میں اس کو ڈھونڈو ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز اپ نے اشارہ فرمایا ہمیں لیرت القدر کا جو علم دیا گیا کہ لیرت القدر آخری عشرے کی فرارات کو ہے یہ علم تو اللہ نے ہم کو اٹھا, ہم سے اٹھا لیا ہمارے سے نکال لیا میں بھول گیا لیکن اتنا مجھے یاد ہے ہمیں اتنا یاد ہے کہ جی ہمیں اللہ में نے خواب میں دکھایا کہ हमें لہرت القدر मिली है حجر کی نماز پڑھا رہا ہو تو فی فیم وتی کیچڑ میں میرے ہاتھ میرے کدل میری پیساری کیچڑ آلود ہو چکی ہے بارش ہوئی ہے زمین گیلی ہو گئی ہے ہم سیدا کر رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں تو کیچڑ کے اندر پہا رہے ہیں بس مجھے اتنا یاد ہے یہ علامت مجھے یاد رہ گئی ہے اطلاع کی کی دیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تاران کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہی اکیسویں رمضان کی شام اندر آئی اور جب زمین گیلی ہو گئی جب نبی راستہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کیچڑ آپ کی پیشانی سے بہ رہے تھے ہم لوگوں نے اندازہ ہمیں نصیب ہو گئی ہے تو میرے بھائی ہو یہ, جب اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پورے کی اس کی برکت سے ہمیں لہرت القدر مل جائے لہرت القدر یہ بڑی عجیب و غریب رات ہے اور پورے ماہ رمضان کی ابھی یاد پورے ماہ رمضان کی اور پورے زندگی کی خیر و برکت کو اللہ رب العالمین نے موقوف کیا ہے اس لیے رمضان بالکل قریب آ چکا ہے اور ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اس کی فضیلت انہی فضیلتوں میں سے آپ نے مہان کی انہیں من عرف اور اسی ماہر اس مہینوں کی عبادت سے افضل اور زیادہ جو سواب والی ہے ایک رات کے عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اب یہ ساتھ رمانہ بند ہونے والا اور یاد رکھو جو مسلمان ماہ رمضان پایا اور ماہ رمضان میں جس نے لیلت القدر کو کر دیا سمجھ جاؤ کی, رمضان کی ہر قسم کی رحمتوں سے محروم ہو گیا وہ یہ تل القدر کا فوق ہو جانا اور لاپرواہی سے ہماری لہرے ہو جائے ہم اپنے کاروبار میں اپنی تجارت میں بے میں ہے ہمار اور ہماری آئی اور اوپر سے چلی گئی ہم اس سے فائدہ نہ جو سے محروم ہوا سمجھو کہ ہر قسم کی بڑائی سے محروم ہو گیا پھر آگے نے ساتھ ہمارے جو محروم ہوگا جو بڑا شکل ہوگا وہی لئے قدر سے محروم ہوگا ورنہ نہ لئے ماہر کے اندر اللہ رب الدمی نے رکھی ہے انسان اگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو حاصل کر سکتا ہے اس لیے میرے بھائیوں ماہران کے اندر یہ جو مقدس رات ہے یہ کھیل کود لم میں نہیں اور ایک بات اور بتائیں ہم لوگ لگنے کا نام نہیں ہے وحیت سابا من دبی نام نہیں ہے من قدر, لیلت القدر اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا لیلت القدر یہ ہے رات میں دنیا کی تمام چیزوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے ذکر و اذکار میں رہے میں رہے آپ روشان جس شخص نے ہمارے امتی نے لیلت القدر میں عبادت کیا, کیا،, اس کیا قدر کی عبادت کی مرکز سے پچھلی زندگی کے سارے گنا نے معاف کر دیا میرے بھائی آپ آپ میں تل رکھیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو میرے تلق ہم تمام لوگوں کو نصیب کرے وہی اللہ تعالیٰ پوچھا گیا میں نے پوچھا یار سنن اگر تل قدر ہمیں مل جائے تمہیں کیا کہا کروں آخر ساتھ ہمارا اگر تمہیں میرے تل قدر مل جائے سے پہاں اس کو یاد کریں اور جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایسی بات ہے کہ اس رات کو بے شمار فرشتے احمد کے فرشتے آسمان سے چبر آسمان سے آپ کے پاس زمین پر آیا کرتے ہیں یہاں تک اللہ نے فرمایا اس رات کو چبرئی امیر بھی تمہارے ہاتھ شلیف لایا کرتے ہیں میرے بھائیوں اتنی بڑی خوش نصیبی اس امت کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ احمد کے آئے برے امیر بھی تشریف لائے ہمارے یہاں لے لے کے اندر اسی لیے نبی رہے کا سامنے ساتھ بنوایا ہو سکتا تو یہی بڑی خوش نصیبی ہے اس رات کو ہمارے پاس فرشتے آئے اور ہم شاپنگ سینٹر میں ٹہلتے ہو آباہ کرواد تیسری چیز میرے گھائی ہو جو آخری اشراب بڑا اہم ہے عنہ کہتی ہیں کہ کانا رف اللہ علیہ وسلم یش تہ رفی اواق رمضان مالا یش تہ رفی رمضان کے آخری عشرے میں نبی علیہ اللہ عبادت الہی میں جتنی کوشش کیا کرتے تھے اتنی کوشش عبادت الہی میں کسی اور دن میں نہیں کیا کرتے تھے آخری عشرے میں بیس رمضان جو گزرا ہے وہ اس میں اور آخری عشرے میں کچھ گمایا فرق ہونا چاہیے ہم نے شروع رمضان سے جتنی عبادتیں کی ہو جتنی محنت اور مشقت کیا ہو آخری عشرے میں اس پر مزید اضافہ ہونا چاہیے اس میں اور ہمیں زیادہ کر دینا چاہیے نبی علیہ نقصان شام کا ہی طریقہ آخری عشرے میں فی الاشر رمضان فی غیر رمضان کے آخری اشرے میں جس اتنی عبادت نہیں کیا کرتے تھے اور کتنی عبادت کیا کرتے تھے رضی اللہ مزید وضاحت کرتی ہیں کہتی جب نبی کار جب ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ داخل ہو جاتے یا ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا اس وقت آپ کا دستور کیا ہوتا تھا ادر ساحیا نہیں رہا فرق آپ کی عبادت میں ہو جاتا تھا نمبر ایک سب د ہو نے بڑی عجیب و غریب تصویر دی ہے کہ جس طرح سے اکھاڑے میں جب کوئی دو پہلوان مقابلے کے لیے اترتے ہیں اور دونوں دو پہلوان جب آمنے سامنے ہوتے ہیں ان میں کوئی دنیا کی اور کسی چیز کی خبر نہیں رکھتا نہ اپنے کاروبار کی نہ بیوی بچے کی نہ سردی اور گرمی کی نہ دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی اور کسی چیز پر اس ان دونوں کی نگاہ نہیں ہوتی دونوں میں سے ہر ایک کی نگاہ ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کو کیسے سیل کریں اس مقصد اس ایک مقصد کے علاوہ کوئی اور مقصد تو پہرمانوں کا اکھاڑے میں اتر جانے کے بعد نہیں ہوا کرتا اور رضی اللہ تعالانہ تصویر دے رہی ہیں کہ جس طرح سے اکھاڑے میں آ جانے کے بعد ایک پہرمان صرف اپنے مد مقابل کو شکست دینے کی فکر میں رہتا ہے اور کی کوئی خبر نہیں رکھتا فکر نہیں رکھتا اسی طرح سے آخری عشرے نے اپنے صرف عبادت کی فکر آپ نہیں کیا کرتے تھے کوئی فکر آپ کو نہیں رہتی تھی آپ صرف عبادت کے لیے کبردست جمع کر لینا ہوتا تھا متحرن اور آخری عشرے میں اپنی ازواد اور اپنی بیویوں سے بھی کنارہ کشک اختیار کر لیتی تھے نمبر تین آپ آخری عشرے میں ساری رات رات کو زندہ رکھتے تھے اپنی رات کو زندہ رکھتے ی یعنی ی پوری رات آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے جب آ جاتا تو آپ اپنے بستر پر نہیں آتے تھے ایک معمولی سا کوئی بستر رکھ لیتے تھے جب رات کو بیٹھے گئے تھے آپ چھپ جاتے میں گزار دیا کرتے تھے لیکن گزرتی ہے اور وہ کیا کہ نبی علیہ السلام آخری اشرے میں پہلوان اپنے مد مقابل کو شکست دینے کی فکر کرتا ہے ایسی مکمل کرتے تھے ساری رات عبادت میں مشغول رکھتے یہاں تک کہ اپنے اہواج کو بھی آپ جگہ لیتے تھے لیکن میرے بھائیوں ہمارا سب سے کم عبادت والا اثرا جو ہوتا ہے وہ ماہ رمضان کا کیا کہنے تک تو مسجد بھی آباد آب رہے گی آخری رمضان میں مسجدیں بھی ویران ہو جاتی ہیں آپ دنوں میں تراجی بھی انسان کر لیتا ہے مزید عبادت بھی کر لیتا ہے لیکن آخری ایسا جو ہوتا ہے اس ساری رات بچوں کو لے کر کے بازاروں میں اور عید کی تیاری میں گزار دیا کرتا ہے جس اثرے میں سب سے زیادہ عبادت آپ کیا کرتے تھے آج ہم مسلمان سب سے کم رمضان میں اسی اصرے کے اندر عبادت کرتے ہیں اپنے آپ کو عبادت سے دور کر لیے ہیں میرے یہ اہل آہ آہ رات میں جگ کر کے اللہ رب العادی سے مانگ لینا یہ چند راتوں کا معاملہ ہے گنتے ہوئے چوبیس رمضان گزر گئے نہیں لگے گی اسی لیے اس وقت نہیں چڑھتے تھے بلکہ اپنے اہل وار کو بھی تھے اگر معلوم ہو جائے کہ شارجہ کا بادشاہ یا दुबई کا وہ بادشاہ آج اس نے کر دیا ہے ہمارے یہاں جو شخص آئے گا اس کو ایک ہزار جائیں گے اگر معلوم ہو جائے کہ جو بھی جاتا ہے ہر ایک کو دے رہا ہے آپ اکیلے نہیں جائیں گے جائیں گے تو اپنے بال بچوں کو اہباز کو بھی لے کے جائیں گے کیوں بھائی ہم جائیں گے تو پانچ سو ملے گا بچے چلے جائیں گے پانچ پانچ سو وہ بھی پا جائے ہزاروں کے بعد جائے گا کی باری آتی ہے تو آدمی سر کو لے کر کے جاتا ہے نفرت کو کو دے رہا ہے بخش دے رہا ہے مبارکارا برکتیں تقسیم کر رہا ہے تو بڑی دربکتی ہوگی کہ ہم اکیلے ہی اللہ تارا سے بادشاہ سے ملنے لگے تو سب تمام سب کو یہ بات میں لگا دیا کرتے تھے ام میں رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کوئی بوڑھا کوئی کوئی مریض بیٹھنے کے لائق تھا تو علا رسول اس کو بھی, بھی اٹھا کرتے بیٹھا دیا کرتے تھے تاکہ بھی اللہ کی سے محروم نہ محروم دان کے اندر ایک اور چیز آخری او یاد رکھو سب کتل فطر ادا کرنا ہر وہاں ہر مسلمان ہر کرنا گو چاہے چھوٹا ہو یا بھا بھاری, رکھتا ہو یا کسی شرعی کی بنا پر رکھتا ہو کی پر فطرانہ فرض قرار دیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو عید گاہ لوگوں کے عید گاہ جانے کے پہلے پہلے مستحقین کو پہنچا دو اور اپنے ہر ہر لوگوں کو عیدگاہ جانے کے پہلے پہلے فطرانہ لوگوں, کے کے پہلے پہلے لوگوں کو پہنچا دیا صحیح رکا تم اللہ نے اس کے فطرانے کو قبول کر لیا وہ من اور جس نے اس کے بعد ادا کیا اس کا فطرانہ قبول نہیں ہوا تم میرا سرکار وہ عام سب کا ہو جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں فطرانہ ادا کرنا چاہیے بھائی کلو اناج گنا کھانے پینے کی چیزیں دے یا حکومت نے اس کا متبادل جو بی اس مقرر کیا ہے آپ نکال کر کے مستحقین کو پہنچا دیں اور اس میں آپ کا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فدر خرم کیا ہے اللہ تعالیٰ فطرانہ ادا کرنے کا اس لیے حکم دیا ہے زمان حضراتی کسی کے ساتھ کر دے آپ کے روزے میں روزے میں جو خلل جو نقصان اور جو ہے کبھی پیدا واقع ہو گئی تھی اگر فطرانہ ادا کر دو اللہ اپنی سے تمام خرابیوں کو دور کر کے آپ کا روبا پاک کر دیتی ہیں یہ فترانیہ بڑا بڑا فریدا ہے, ہے اور دوسرا فائدہ میرے بھائی آپ نے فرمایا وہ تو ساتھی مسکین اور غریبوں کو غریب مسلمانوں کو عید کے دن ضرورت کی چیز مل جائے گی اور عید کے دن مسلمان بھی محفوب رہ جائیں گے اس لیے میرے کو اللہ تعالیٰ یاد رکھنے اور اس پر امر کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق ادا کرے ہم نے جو بیمار ہو سکھا کل ادا فرما جو مفروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان ہاتھ بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جو بھی بیمار ہو اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو اور مبتلا ہو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھائی کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے اللہم فلیم والمسلمین اللہ عباد اللہ, ان اللہ قائذ القربان عنها الفحشاء والمنكر والبغي يا ربكم لعلكم تذكرون وذكروا الله لقركم وادعوه يستجب لكم الله تعالى اكبر